دعوت قول بلیق کی زبان میں شہادت یا دعوت کا یہ کام ایک ابدی قسم کا پیغمبرانہ مشن ہے اس کو ہر زمانے میں مسلسل طور پر انجام دینا ہے اس مشن کا اصل پیغام تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا لیکن زمانی تبدیلیوں کے اعتبار سے اس کی ادائیگی میں فرق ہوتا رہے گا شہادت یا دعوت کے اس عمل کی ادائیگی کو موثر بنانے کے لیے اس طرح انجام دینا ہوگا کہ وہ ہر زمانے کے ذہن کو ایڈریس کر سکے اس زمانی ریاعت کے بغیر حجت کی شرط پوری نہیں ہو سکتی جو کہ اس کام کی حسن ادائیگی کی لازمی شرط ہے